رسول ماہ رجب المرجب کی آج ستائیسویں شب شروع ہو چکی ہے اور یہی وہ رات ہے جس میں میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے مکہ مکرمہ سے اولن آپ حضرت سعیدات نعم مہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر بھر آرام فرما رہے تھے وہاں سے آپ مسجد الحرام میں حتیم کعبہ میں تشریف لائے پھر شک صدر ہوا اور پھر آپ نے وہاں سے براق پر سوار ہو کر مسجد اقسا کا سفر کیا ان فانن اور سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی سارے نبیوں نے آپ کی فضیلت کا اقرار کیا پھر آپ نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام علی صلاحت وسلام کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا انبیاء نے آپ کو مرحبا کا اور مبارکباد دی سدرت المنتا پر پہنچے سارے سفر میں جبریلے امی علی السلام ساتھ تھے مگر وہاں جا کر ٹہر گئے اور اس کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لا مقام پر نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب نہ اوپر نہ نیچے پڑے ہیں یا خود جهت کو لالے. لا لے کسی بتائے کدھر گئے تھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے حالت بیداری میں جسم و روح کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اور رب تبارہ و تعالی کا دیدار کیا سبحان اللہ تو بہت ہی یہ آج کی رات عظمت والی ہے شان والی ہے اور جو خوش نصیب آج کی رات عبادت کرے گا اور دن کا روزہ رکھے گا تو معراج والے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے سو سال کی عبادت کی سو سال کی شبے داری کی سو سال کی روزے رکھے اس طرح کا مفہوم ہے تو اللہ کرے کہ آج کی رات ہماری عبادت میں گزرے ساری زندگی عبادت میں گزرنی چاہیے اور آج کی رات تو خاص وہ عبادت کی رات ہے اب وہ محض جاگنا نہیں ہے جاگنا نہیں عبادت کرے اب وہ گناہوں برے چینل دیکھتا رہے تو پھر یہ جاگنا کیا ہے یہ تو بربادی ہاں مدنی چینل دیکھیں گے تو مرحبہ امیر علیہ سنت کا مدنی مذاکرہ ہوگا بیان ناد خانی کا سلسلہ ہوگا اس میں تو خوب برکتیں حاصل ہوں گی تو ارشاد فرمایا جس نے ستائیسویں رات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں رات کو عبادت کی دن کو روزہ رکھا گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور سو سال کی شب بیداری کی اور آج کی رات کے خاص نوافل بھی ہیں بارہ نوافل امیر علیہ سنت کا رسالہ کفن کی واپسی آپ اس میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مکتبت المدینہ سے آپ یہ لے بھی سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو سے آپ اس رسالے کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے صفحہ نمبر نو پر لکھا ہے کہ بارہ رکت اس طرح پڑے کہ ہر رکت میں صورفات یہاں پہ کوئی بھی صورت پڑے یعنی دو دو نفل کر کے بارہ پڑھ لے اور بارہ رکعت پڑھنے کے بعد سو بار پڑھیں سنحان اللہ والحمدللہ الحمد الہ الا اللہ اللہ اکبر پھر سو بار استغفار کریں استقفرال اتنا بھی پڑھ لے تو استغفار ہے استقف فر اللہ و اطوب ولی یہ بھی استغفار ہے پھر سو بار درو شریف پڑھیں اس کے بعد دنیا اور آخرت کی جو چیز چاہے مانگے دن کو روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوا اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو گناہ کی دعا نہیں تو یہ آج کی رات جو ہے یہ دعائیں کرنے کی رات بھی ہے مقبولیت کی رات بھی ہے اور آج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم معراج کے دولا بنے جی ہاں دلہا بنے اور سبحان اللہ براک کی رکاب جو ہے کس نے پکڑی ایک پیارے آکا علی سلاۃ وسلام کے براق کی رکاب اور آپ کے ساتھ جبریل امی علیہ السلام تھے مکائل علیہ السلام تھے اور ستر ہزار فرشتے ساتھ تھے سبحان اللہ تو اس رات ہمارے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے رب تبارہ و تعلا کا دیدار کیا میرے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے قریب کیا حتّہ کہ میں اس طرح ہو گیا جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا پارہ سپتاس سور نجم آئے نمبر آٹھ اور نو ترجمہ کنزل ایمان پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا پھر خوب اتر پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس محبوب میں دو ہاتھ کا فاصلہ رہا بلکہ اس سے بھی کم سبحان اللہ اللہ حضرت رضی اللہ تعلن و فرماتے ہیں کمان ام کہ کے جو تم آخر کے تھر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے ادھر سے پے تقاضے آنا ادھر مشکل قدم بڑھانا جلال و بس کا سامنا تھا جمال و رحمت او بھارتے تھے بڑے تو لے کے ڈرتے حیا سے جھکتے ادب سے رکتے جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے وہی اول وہی ہے کے مہمان کے لیے اللہ کی عنایت اللہ کی عنایت صلی صل اللہ تعالی بخاری شریف میں ہیں حدیث نمبر 7517 شب اس کے دولہ سید الانبیاء حبیب کیبریا مکی مدنی مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی ودنل جبہ الجبا رب العزتی اور جب بار ذات قریب ہوئی جو عزت و جلال والا ہے تو اس قدر قریب ہوا کہ دو کمانوں کے درمیان جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تو بتانا کیا مقصود ہے کہ محبوب اور نور رب العالمین میں انتہائی قرب تھا کیونکہ عرب جو تھے وہ انتہائی قرب بیان کرتے تو دو کمانوں یا دو ہاتھوں کا فاصلہ یہ کہا کرتے تھے اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی لے تفصیر خزاں انفان میں لکھتے ہیں یہ اشارہ ہے تاکید قرب کی طرف کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا اور با ادب احبا میں جو نزدیکی متصور ہو سکتی وہ اپنی غایت کو پہنچی ستر ہزار حجابات پار کرتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے انتہائی قرب میں پہنچے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آواز آتی ہے ادنو یا خیر البریہ یا اے تمام مخلوق میں سے بہتر قریب ہو جاؤ ادنو یا احمد اے احمد قریب ہو جاؤ ادنو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہو جاؤ چاہیے کہ حبیب قریب ہو جائے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں بڑے اے محمد قریب ہو آحمد آس ورج نثار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا مزے تھے وہ سرورے کش و رالت جو ارے پر جلواگر ہوئے تھے شبلہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرے رب عزاجل نے مجھے اپنا قرب خاص بخشا حتیٰ کہ میرے اور اللہ عزوجل کے درمیان دو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ تھا اللہ تعالی نے مجھے تمام اشیاء کی تعلیم بخشی انوار جمال مصطفی حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ والد علیہ حضرت فرماتے ہیں غرض جس قدر آپ نزدیک ہوتے تھے ادھر سے تقاضا ہوتا تھا اور پاس آ یہاں تک کہ مقام دنا فتح اللہ تک پہنچے اور خلوت کدا قابہ کا حسین او میں باریاب ہوئے نہ وہاں پردہ نہ حجاب نہ زمان نہ مکان نہ فرشتہ نہ انسان پروردگار کو آنکھ سے دیکھا اور کلام اس کا بے واسطہ سنا سبحان اللہ پارہ ستائے سور نجم آئےت نمبر گیارہ بارہ تیرہ کیا ارشاد ہوتا ہے رو تم نزل تنخرو ترجمہ کنزلیمان دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا مفتی احمد یار خان نئیمی اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھ نے رب کا جمال دیکھا اور دل نے تصدیق کر دی کہ واقعی صحیح دیکھا کوئی غلطی نہ ہوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط دل سے خدا کو دیکھا ہوتا تو دل اس کا مصدق نہ ہوتا دیکھنے والا اور ہوتا ہے تصدیق کرنے والا اور ہوتا ہے مزید فرماتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت غشین آئی بلکہ آنکھوں نے ٹکٹکی باندھ کر دیدارے یار کیا دل ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے کلام الہی سمجھتا رہا اور آنکھ کی تصدیق کرتا رہا سبحان اللہ اور کیا فرمایا اللہ حضرت نے کس کو دے کاائے منہ ساسے پو کوئی کس کو دے کھائے مو سے پو چھ بار والوں کی مت پہلا سلام آخوا لو کی پہ لاخوں سلام موس جانا مت پہ لاخو سلام شمع بز میں پہ سلام جو میں نے آپ کو بارہ نوافل کی ترکیب عرض کی وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں اس کو ذہنشین کر لیں اللہ ہمیں توفیق دے آج عبادت کی رات ہے بارہ رکت امیر سنت نے کفن کی واپسی سفر نمبر نو پر لکھا ہے نو اور دس میں بھی ہے ہر رکعت میں سورہ فاتح اور کوئی بھی سورت ہر رکعت پر اطتاحیات پڑھے اور بارہ رکعتیں پوری کر کے پھر سلام پھیرے ٹھیک ہے بارہ رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہیں اور ہر دوسری رکت پر اطتاحیات شریف بھی پڑھیں اور بارہ پوری کرنے کے بعد پھر سو بار سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سو بار استقفار سو بار درود اب دنیا آخرت کی جو مراد اللہ سے مانگے گا اللہ عطا فرما دے گا گناہ کی دعا نہیں مانگنی چاہیے تو آج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے چشمان کرم سے اپنے رب از وجل کا دیدار کیا اور سبحان اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے ان کا رب عز و جل ما زاغ وما وجلو آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی سبحان اللہ کیا شان مصطفیٰ فرت مت لو بوتا لبا دے کئی میں توراج سمجھے کوئی کوئی بے کس کو کھاگے مو ساسے سے پو کس کو دے کھاگے مو سا آنکھ والوں کی بالوں کیوں پیلا کو سلا آخ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم شریف عدیث نمبر دو سو اکسٹھ حضرت سئینا وزر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے شب اسرا کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا فرمایا میں نے اسے دیکھا نور والا ہے حضرت صینا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رایت ربی عز وجل میں نے اپنے رب عز وجل کو دیکھا ارشاد فرمایا لئن الله اعطى موسی الكلام واعطى وان الرؤيا لوجهه وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود بے شک اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو دولت کلام بخشی اور مجھے اپنا دیدارا فرمایا مجھ کو شفاعت بخشی شفات کبرا بخشی اور حوض قوصر سے فضیلت بخشی میں کے دولہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے میرے رب نے فرمایا نقل تو ابر خلتی وکلمت وہ تو تکلیما وہاں تو یہ محمد و قیسا میں نے ابراہیم کو اپنی دوستی دی مسا سے کلام فرمایا اور تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز بخشا کہ بے پرداو بے حجاب تم نے میرا جمال پاک دیکھا حضرت سیدہ تو نہ اسمان بنتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہما فرماتی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کا وس بیان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ حضور نے اس کے پاس کیا دیکھا فرمایا ری تو یعنی ربہ یعنی مجھے اس کے پاس رب تعالی کا دیدار ہوا یہ چاروں فرامین مصطفیٰ فتح و رضویہ کی تیسویں جلد میں موجود ہیں اور تفسیر روح بیان میں ہے ری تو رب دی بھی میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب مراج اپنے رب کو دیکھا اور حضرت امام محمد بن حمل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں حدی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قائل ہوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا اس کو دیکھا امام صاحب نے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالی نے یہ اتنی بار فرمایا یہاں تک کہ آپ کا سانس ختم ہو گیا سبحان اللہ پیر اقلی صلاح و السلام نے ربت وارہ کا مطالعہ کا قرب خاص حاصل کیا اور عنایات ہوئیں کیا کچھ اتا ہوا بھی بہت سا بیان باقی ہے مگر ٹائم پورا ہو گیا سلسلے کا تو آج رات ان اللہ مدنی چینل پر اللہ نے چاہا تو میراج مصطفیٰ کا بیان بھی ہوگا مدنی مذاکرہ بھی ہوگا اور آپ کے اپنے شہر میں بھی اجتماعی ذکر ہوگا اس میں بھی میراج مصطفیٰ کا بیان ہوگا اس میں شرکت کیجیے اور اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں معراج کے واقعے کو فیضان میراج مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ڈبلو ڈبلو سے آپ اس کتاب کو پڑھیں انشاءاللہ شاء آپ کو اشکی رسول حاصل ہوگا آپ کو معلومات بھی ہوگی اور اس رات اکالی سلاط اسلام نے کیا کیا مناظر دیکھے جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کی کیا جزائیں دیکھیں گناہ کرنے والوں کی کیا سزائیں دیکھیں اس کا بھی بیان اس کے اندر موجود ہے اور آپ اگر قرآن میں پڑھنا چاہیں قرآن پڑھیں سور افرا سورہ بنی اسرائیل پندرہواں پارا ہے اس کی پہلی آیت میں میراج مصطفیٰ کا بیان ہے آپ ترجمہ کنز الامان تفسیر سیرات الجنان پڑھیے تفسیر خزان العرفان میں پڑھیں تفسیر نور الرفان میں پڑھیں آپ کو میراج کا واقعہ اس میں ملے گا اس طرح سورہ نجم جو ہے میں پاری کی صورت ہے اس کی ابتدائی اٹھارہ آیتوں میں مراج مصطفیٰ کا بیان ہے اس کو آپ سرات الجینان سے بھی پڑھ سکتے ہیں نور الرفان سے بھی پڑھ سکتے ہیں خزاں انالفان سے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ بہت بہت آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اب آخری شعر جو ہے امیر علیہ سنت کا پڑھ کے ہم سلسلہ ختم کرتے ہیں میں کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے اتار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں اللہ تعالی میں مراج والے دُلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے ان کی کامل اتباع عطا فرمائے آمین بجاہ نبی المین صلی اللہ تعالیٰ